بسم اللہ آخر اس قبل ہم نے پڑھا تھا جملہ اسمیہ کیا پڑھا تھا جملہ اسمیہ تو کہتے ہیں یری یہاں سے آگے جو احادیث ہوں گی جب ہم الکلم جو چل رہی ہے تو یہ بھی یعنی اسی میں سے یہی کی صورت ان کی غزین کا غز وطن کفلا باب نسرا لو اور ذرا بزرے کفالو اور سمی آسما ہو کافیلا تمام تقریباً یہ تین چار ابواب سے آتے اور تمام سے مانا یہی ہے کہ واپس لوٹنا سفر سے واپس ہونا لوٹ کر آنا تو قفلتن غزوہ کہتے ہیں کا جہاد, جہاد کرنا کفار کے ساتھ لڑنا غزوہ تو عبودعود شریف اور مشکات شریف کے اندر یہ حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قفلت کا غزوہ کہ جہاد سے لوٹنا لوٹنا یعنی کس سے لوٹنا یعنی جہاد سے لوٹنا واپس آنا قغ وطن جہاد لوٹنا قز وطن جہاد کی طرح ہے غزوہ کی, کی طرح ہے مطلب کیا ہے حدیث کا کہ جو جو فضیلتیں مجاہد کے لیے ہیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں تو وہی وہی فضیلتیں جہاد سے واپس آنے والے کے لیے بھی ہیں ایسا نہیں ہے جو بندہ جہاد کے لیے جا رہا ہو تو اس کو ثواب ہے اور وہاں جا کر جہاد کر رہا ہے تو اس کو ثواب ہے لیکن جب واپس آ رہا ہے تو واپسی کے سفر میں اس کا ثواب نہیں ہوگا ایسی بات نہیں ہے بلکہ جو ثواب جانے والے کو ہے جو ثواب وہاں لڑنے والے کو ہے اسی قدر کا ثواب اس کو بھی ہے جو جہاد سے واپس آ رہا ہے واپسی کا سفر بھی کیا ہے اس کا ثواب ہی ثواب ہے باقی ہے کہ مجاہد کے لیے کئی سارے فضائل ہیں مثلا یہ کہ سرحد پر ایک رات پہرا دینا اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ایک رات کا پہرا دینا دنیا و مافیہ سے بہتر ہے مطلب دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے اگر یہ سب سے سب کچھ صدقہ کر دیا جائے جتنا ثواب اس شخص کو ہوگا اس سے بڑھ کر اس شخص کو ثواب ہوگا جو کیا ہے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے رات کو سرحد میں سرحد پر پہرا دے رہا ہے تو بہرحال تو جو جو فضیلت مجاہد کے لیے ہیں اور میدان جہاد میں لڑنے والے کے لیے ہیں یا جہاد کے لیے جانے والے کے لیے ہیں وہی وہی فضیلتیں واپس لوٹنے والے کے لیے ہیں یہ بات کہنے کی ضرورت ابھی پڑی کہ واپس لوٹنے والے کو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ شبہ ہو یا تھا شبہ کہ شاید کہ ایسا ہو جہاد میں جانے والے کے لیے فضیلتیں ہیں وہاں لڑنے والے کے لیے فضیلتیں ہیں لیکن واپس آنے والا اس فضیلت سے اس ضوابط سے محروم ہے تو اس لیے کہہ دیا کہ افلطن کا غزوطین ٹھیک جی ہے جی جی کا غز جہاد سے لوٹنا جہاد کی طرح ہے ترکیب کو دیکھ لیجئے افلطن مبتدا کا غزوتن ظرفِ مستقر خبر خواب چار خضبتِ مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے ثابتہ ویا کے ثابت ان کے ثابتہ سیغہ فیل ماضی معلوم اس میں ضمیر فائل فیل فائل مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتداء کے لئے یا ثابت ان اس میں فائل اس میں ضمیر فائل فیل فائل مل کر خبر مبتداء خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ٹھیک ہے جی؟ اچھا کل میں نے آپ کو ایک ترکیب کروائی تھی وہ یہ کہ جمع والے جو سیغے تھے سبتو و یا کے سابطونا تو سبتو میں اور سابطونہ میں جو ضمیریں ہوتی ہیں وہ ضمیر ہوتی ہے ال... واحد کی جو یعنی ضمیر مستطر ہوتی ہے وہ صرف واحد کے سیغے میں ہوتی ہے ہوا ٹھیک جبکہ تسنیا کے سیغے میں جو ضمیر ہوتی ہے مثلا آپ پڑھتے ہیں زورابا تو زورابا کے اندر ہوا ضمیر ہے جبکہ جو تسنیا کا سیغا ہے زورابا اس میں الگ ضمیر ہے ٹھیک ہے اور اس طرح ذرا بو میں واو ضمیر ہے یہ یاد رکھیے گا ٹھیک ہے آئی بات سمجھ بالخصوص رول نمبر ایک اور سب ٹھیک ہے جمع کے سیو میں واؤنی میں علی ضمیر ہوا کرتی ہے اچھا جی تو کفلتون کاغذ وطن قفلتن مبتدا کاغذ وطن مستقر خبر صاف چار غزبت مجرور چار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے سبتا فیل کے سیغ اس میں فائل کے تو سب فیل اس میں ضمیر فائل فیل فائل مل کر جملہ خبر یا ثابتن سی اس میں فائل اس میں ضمیر فائل فیل فائل اپنے متعلق سے مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ حدیث نمبر چوالیس فورٹی فور معلغ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مت الغنی یہ ظلم مطل کہتے ہیں تال مٹول کرنا ٹالنا کسی کو باب نسر سے اس کا منظر ہے مطولہ یم طول مطلن ٹھیک تمہارا ٹالنا الغنی مالدار کو کہتے ہیں ظلم وضع ضرور فی غیر محل ہی ظلم کسی بھی چیز کو غیر محل میں رکھنا کسی بھی نہق کو اور کسی بھی حقدار کو اس کا حق نہ دینا یہ ساری کی ساری صورتیں کیا ہوتی ہیں ظلم کی ہوتی ہیں تو مت الغنی یہ ظلم مالدار آدمی کا ٹالنا امیر آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم یہ ظلم ہے عزیز کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی سے قرضہ لیا اب جو مقروض ہے وہ پھر مالدار ہو گیا اب اس کے پاس پیسے آگے لیکن اس کے باوجود جو قرض خواہ ہے وہ مقروض اس قرض خواہ کو پیسے واپس نہیں کر رہا اگر وہ اس سے مانگتا بھی ہے تو وہ ٹال مٹول کرتا ہے کل دے دوں گا کل آتی ہے تو کہتے ہیں شام میں دے دوں گا شام آتی ہے تو کہتے ہیں صبح کو دے دوں گا مطلب مح کر رہا ہے بار بار ٹال رہا ہے باوجود اس کے کہ اس کے پاس وہ رقم ہے باوجود اس کے کہ وہ اس پر قادر ہے کہ وہ اس قرضے کو ادا کر دے لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ ٹال رہا ہے منع کر رہا ہے تو یہ ہے ظلم کیا ہے ظلم مطلول غنی یہ کہ مالدار آدمی کا ٹالنا یا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے ٹھیک ہے جی اب ایک تو کہیں مطلب غنی کہا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جامع کلمات پڑھ رہے ہیں ایسا نہیں کہا کہ مطلول الفقیر مثلا اگر مقروض ہے لیکن اس کے پاس رقم نہیں ہے کہ وہ قرضے کو ادا کرے اس کے باوجود بھی اگر قرض خواہ آتا ہے بار بار قرض کا مطالبہ کرتا ہے لیکن وہ چونکہ اس کی طاقت ہی نہیں رکھتا کہ وہ قرضے کو ادا کر سکے تو پھر اس کا یہ کہنا اگر وہ ایسا کہہ بھی دیتا ہے تو پھر یہ ظلم میں نہیں آئے گا وہ اس پر قادر ہی نہیں ہے وہ پھر ظلم نہیں ہوگا وہ تو اس پر قادر ہی نہیں ہے ہاں اسے چاہیے کہ اپنی چیک بات کا اظہار کرے اور کہہ دے اگر قرض خواہ مطالبہ بھی کرتے تو اچھی طریقے سے بات کر لے کہ میں اس وقت قدرت نہیں رکھتا جیسے ہی میرے پاس بندوبست ہوگا تو میں آپ کے پیسے آپ کی رقم آپ کو واپس کر دوں گا لیکن ظلم یہی یہ ہوتا ہے کہ لوگ وقت پر لے لیتے ہیں لیکن پھر وقت پر واپس نہیں کرتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ اس پر قادر بھی ہوتے ہیں ایک یہ کہ قدرت نہ ہو پھر تو الگ بات ہے پھر تو دینے والے ایسے دینے والے کے لیے بھی فضیلتیں ہیں کہ جس نے قرض دیا ہے لیکن وہ اپنے مقروض کو تنگ نہیں کر رہا اس کا خیال رکھ رہا ہے اگرچہ اس نے کوئی معاہدہ بھی کیا ہے کہ میں فلا وقت تک واپس کر دوں گا لیکن اگر وہ وقت بھی گزر گیا ہے پھر بھی اس کے بعد وہ اس کے ساتھ کیا ہے نرمی والا پہلو رکھتا ہے اس کے ساتھ سختی نہیں کرتا اس کے لیے بھی بڑے فضائل ہیں لیکن کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامنے والا باوجود مالدار ہونے کے اور باوجود اس کے کہ وہ اس پر قادر بھی ہوتے لیکن پھر بھی قرض کی ادائیگی نہیں کر رہا ہوتا تو اللہ تعالی سب کو پہلے تو یہ ہے کہ قرض جیسی بیماری سے محفوظ رکھیں اور اگر کہیں کسی کی ضرورت ہے کوئی ضرورت مند ہے اس کو ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالی پھر اس کو توفیق دیں کہ وہ وقت پر ادا کر سکے جی مت الغنی یہ ظلم تو مالدار ادمی کا ٹالنا یہ کیا ہے ظلم ہے ترکیب کو دیکھ لیجیے بڑی آسان سی ترکیب ہے اگر یہ ترکیب کر لیں اللہ آپ کا بھلا کرے چلے یہ ترکیب کریں گے رول نمبر 15 مت الغنی یہ ظلم اور کوئی بھی نہیں کرے گا جی رول نمبر پندرہ رول نمبر پندرہ ماتل الغنی یہ ظلم ترکیب کریں اگر آپ نے یہ ترکیب کی تو آپ کے کیا نام ملے آپ کو میری آواز آ رہی ہے رول نمبر پندرہ آپ موجود جی کوئی نہیں رول نمبر بارہ آپ اس کی ترکیب کر لیجئے جی رول نمبر بارہ موجود نہیں ہے یا ترکیب نہیں آ رہی ہے ہمیں کچھ تو جواب دیجیے آپ لوگ کال میں تو موجود ہیں اس میں تفضیل سے کہیں گے تو عجب اور فیلت عجب سے کہیں گے تو حجاب اس میں بہت زیادہ موبائل مبالغہ سا کہیں گے تو بجاب چلیے کون کرے گا یہ ترکیب مطر الغنیج زلمان اور اور اور کوئی بھی نہیں رول نمبر 15 رول نمبر 17 رول نمبر بارہ رول نمبر چودہ رول نمبر سولہ چلیے آپ دونوں ترکیب کیجئے جی رول نمبر ایک اور رول نمبر پانچ معاشاشاشا دیکھیں رول جی. نمبر سات نے بھی ترکیب کر لی ہے اور آپ لوگ نہ جو شروع سے مطلب مستقل طور پر پڑھ رہے ہیں آپ لوگوں کو کوئی نہیں بتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تراکیب کرنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں یہ آپ تینوں کے لیے جی. صرف آپ تینوں کے لیے. اور کسی کے لیے بھی نہیں رول نمبر ایک رول نمبر پانچ اور بالخصوص رول نمبر سات کی جی اتنی آسان سی ترکیب ہے کیوں کر آپ لوگوں کو نہیں آتی الغنی ظلم وغنیفل مضاف الغنی مضاف مضاف مضاف مضافل مل کر مبتدا ظلم خبر ابتدا خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ابائی ترکیب سمجھ جی رول نمبر بارہ رول نمبر چودہ رول نمبر سترہ رول نمبر بارہ کہاں رول نمبر پندرہ اب لوگ نہیں ہیں موجود رول نمبر بارہ اور رول نمبر پندرہ بتائے نا ہمیں پھر یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے جواب تو دیں ہمیں کم از کم ترکیب نہیں آتی تو کوئی بات نہیں ہے ہم پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں نہیں آ رہا تبھی تو سیکھ رہے آ رہا ہوتا تو اب یہاں کون سے بیٹھے ہوتے لیکن جواب تو ہمیں دینا کم از کم یہ کیا بات ہوتی ہے تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید قوم کہ قوم کا سردار حالت سفر میں ان کا خادم ہوتا ہے ان کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے سید سردار کو بولتے ہیں روانہ سردار اس کی جمع یاد آتی ہے سادات ساد بھی آتی ہے سید القوم القوم کسی بھی جماعت کو کہتے ہیں کسی بھی قبیلے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کی جماعت پر بھی ہوتا ہے سفر سفر ہے جو حضرت کے برخلاف ہے قیام کے برخلاف ہے خادم خدمہ یک سے خادم سگ ہے بمانہ خدمت کرنے والا تو سید القوم قوم کا سردار پھر سفر حالت سفر میں خادم ان کا خادم ہوتا ہے اس حدیث کے دو مطلب ہیں مطلب یہ ہے ایک پہلا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کسی قوم کا کسی قبیلے کا سردار ہے اگر وہ سفر میں چلے جاتے ہیں تو اس کو چاہیے اپنی قوم اور اپنے قبیلے والوں کا اس قدر خیال رکھے کہ گویا کہ وہ کیا ہے خادم ہے اور ان کی بھرپور طریقے سے خدمت کرے تاکہ ان کو کسی بھی, طریقے کی کوئی کسی بھی طریقے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے سردار کا یہ کام ہے کہ پوری قوم کو آسانیاں مہیا کرے پریشانیوں سے ان کو دور رکھے تکلیف کو ان سے دور رکھے ایک مطلب تو یہ ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ سفر کے اندر کسی بھی جماعت کی جو خدمت کرنے والا ہوگا ان کو آسانیاں پہنچانے والا ہوگا حقیقت کے اندر وہی ان کا کیا ہے سردار ہے یعنی حقیقت میں قوم کا سردار وہی ہے جو کیا ہے خدمت کرنے والا ہے جو ان کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے جو ان کے لیے آسانیاں مہیا کرنے والا ہے آسائشیں راحت میسر کرنے والا ہے تو وہ حقیقت میں کیا ہے وہ سردار ہے تو سید القوم فی السفر خادمهم قوم کا سردار حالت سفر میں ان کا خادم ہوا کرتا ہے اچھا سیداف القومی ذلحال مذاف مضاف, القوم مضاف, علی مضاف, مضاف علی مل کر, ذلحال مضاف مضاف علی مل کر ضلحال مستقر حال ضرف مستقر حال ہم نے بتایا آپ کو کہ ضرف مستقر حال بھی واقع ہو سکتا ہے صفت بھی خبر بھی سیلا بھی جی تو ضرف مستقر حال فی جار سفر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے سابطن سیگا اس میں فائل کے ٹھیک ہے جی ثابطََ سیگا اسم میں فائل اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر حال صلاحال کے لیے حال اور زلحال مل کر مبتدا خادم و ہم ضمیر مضافل مذاف مضافل مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، سید مذاف القوم مضافل مذاف مظافل مل کر ضلحال کس سفر ظرف مستقر حال فی جار اسفر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے ساب مقدر کے ساب سیغہ اسم اس اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر جملہ حال حال اور ضلحال مل کر مبتدا خادمہم مہم مذاق مضافل مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ کس اس کو یہ ترکیب سمجھ میں آئی جی کی اس کی حالت بتا رہا ہے سید القوم کہ قوم کا سردار آگے خبر آ رہی ہے خادم ہم ان کا خادم ہوتا ہے کس صورت میں کس حال میں خادم ہوتا ہے تو کہا فس سفر ہے کہ قوم کا سردار اس حال میں کہ وہ سفر میں ہو خادم ہوم ان کا خادم ہوگا یہ ترجمے سے پتہ چلتا ہے موصف صفت کا بھی حال جلحال کا بھی ٹھیک ہے تو ہمیں موقع بتا رہا ہے جملوں کا ترتب اور ترتیب بتا رہی ہے یہاں پر کیا ہے یہ حالت ہے وہ کیا ہے حالت ہضر کی نہیں ہے بلکہ حالت کیا ہے سفر کی ہے ٹھیک ہے جی اچھا جس نمبر پینتالیس فورٹی فائیو نہیں فورٹی سکس ایسے ہی جی حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یومی و یوسمو اور کبھی کبھی اس کو مجرد سے بھی پڑھتے ہیں یسومو دونوں کا معنی چونکہ ایک ہے کہتے ہیں محبت کو اشئی کسی بھی چیز سے یوم یومی اما ان مانا ہوتا ہے اندھا کر دینا ٹھیک ہے اور یوسم اسم مزید سے پڑھیں گے تو باب افعال مجرد سے پڑھیں گے تو سما یوسم ٹھیک نسروں سے اس کا معنی ہوتا ہے گہرا کر دینا یوسم بہرا کر دینا مزید سے ہی کرے چونکہ مجرت اس کا مانا ہوتے بہرا ہو جانا تو اسے بحرا کر دینا یعنی جو اس حالت میں کر دینا کہ وہ سن نہ سکے بڑی عجیب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور واقعات سمجھا جائے اگر تو یہی ہے کہ بہت جامع کلمات ہیں خوب امی و یو کسی چیز کی محبت یو امی و یو اندھا کرتی ہے اور بہرا کرتی ہے خوب تیری کسی بھی چیز کے ساتھ محبت یو اندھا کرتی ہے یو اور بہرا کرتی ہے جب بھی کسی چیز سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے جب بھی تو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے اس کے تمام کے تمام عیوب بھی اس کو کیا ہے خوبیاں نظر آنے لگتی ہیں کیوں اس لیے کہ وہ اس کی محبت میں اندھا بن جاتا ہے اور اگر اس کے سامنے اس کی برائی کی جائے تو اس کی برائی کو وہ کو تیار ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور اس کی برائی کے لیے وہ بہرا بن جاتا ہے اس کو کچھ سننے کو ہی نہیں ملتا یعنی وہ سننا ہی نہیں چاہتا اس کی برائی کو تو کسی بھی چیز کی محبت تجھے اندھا کر دیتی ہے اور تجھے کیا کر دیتی ہے بہرا کر دیتی ہے اور جب بات ایسی ہے کہ کسی بھی چیز کی محبت جب انسان کو اندھا کر دیتی ہے تو اس کی اس کو برائیاں تک نظر نہیں آتی حالانکہ وہ برائیاں ہی ہوتی ہیں یقیناً برائیاں ہوتی ہیں لیکن وہ اس کو اچھائی سمجھتا ہے وہ جو سم اور بہرا کر دیتی بہرا کر دیتی ہے اس کو وہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا اس کو اگر کچھ اس کی بری بھی بات کی جائے تو وہ اسے اچھی لگتی ہے اور بری بات کو وہ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا اس لیے ہر کسی کو چاہیے کہ اس کا محبوب جو ہو وہ ایسا ہو کہ جس میں کوئی عائب ہو ہی نہ جس کی کوئی برائی ہو ہی نہ کہ وہ پھر اس میں اندھا ہو تب بھی کوئی برا نہ ہو اور اس کی کوئی برائی بیان کرنے کا کوئی تصور ہی نہ ہو کہ وہ اس کے لیے بہرا ہو تو اندر ہونا ہی ہے محبت میں بہرا تو ہونا ہی ہے تو پھر محبوب ہی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی کوئی برائی ممکن ہی نہ ہو جس کے اندر کوئی عیب ممکن ہی نہ ہو وہ کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس سے محبت کی جائے اور وہ ایسی وہ ایسا محبوب ہے اس میں کوئی عیب ہے ہی نہیں کہ ہم اس سے اندھے ہوں اور اس کی کوئی ایسی برائی ہے ہی نہیں کہ وہ ہمارے سامنے کی جاتا ہم اس کو سننے کو تیار نہ ہوں اس لیے اپنا محبوب اور اپ ایسا رکھنا چاہیے کہ جو تمام عیوب سے پاک ہو اور جس کے اندر کسی بھی قسم کی برائی نہ پائی جاتی ہو انسانوں میں سے بھی اگر کسی کا انتخاب کیا جائے تو کسی ایسے کا انتخاب ہونا چاہیے کہ جس میں واقعاتاً برائی نہ ہو ایک اچھا انسان ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راہ دکھانے والا ہو نہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے دور کرنے والا ہو خوب کا شیوم و یوسم یوسم تجھے کسی چیز کی محبت تجھے پہرا کر دیتی ہے اور تجھے اندھا کر دیتی ہے خب کا خوب و مزدر مذاف کافیر مزاف لے لیکن اس کو ہم فائل کہیں گے مزدور کا تو مزدور بھی چونکہ یا خود یامل و حملہ پھیلی ہی مصدر بھی فعل جیسا عمل کرتا ہے آپ پڑھ کے آ چکے ہیں علم النحف کے اندر تو حب مصدر مضاف کاف ضمیر فائل مضاف کیا کہیں گے فائل مزاف اشیا مفعول بھی مصدر اپنے فائل اور مفعول سے مل کر آ آ کیا ہے جملہ شبہ ہو کر مبتدا شبہ جملہ ہو کر مبتدا یوم فعل اس میں ضمیر فائل فیل فائل مل کر ماتوف علیہ سے یوسم اسم اس میں ضمیر فائل فیل فائل مل کر ماتوف ماتوف اور معطوف علیہ مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ پھر سے سن لیں آپ کیا ہے خوب مصدر مزدر کاف کافیر فائل مذاف علیہ ٹھیک ہے جی مصدر کو ہم کیا کہیں گے کہ خود یہ عمل و عملہ پھیلے ہی۔ تو کافی فائل مفول بھی مدد اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مبتدا یو فیل اس میں ضمیر فائل فیل فائل مل کر ماتوف الحر فاطفہ یو سم و فیل اس میں ضمیر فائل فیل فائل مل کر ماتوف ماتوف اور ماتوف علیہ مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ آئی ترکیب سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام سننے والوں کو صحت والی عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کے حامی و ناصر ہوں دیکھیں پڑھنا سمجھنا سننا یہ آپ کا حق ہے پڑھانا سمجھانا یہ ہمارا حق ہے جہاں پر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا آپ کا رائٹ ہے آپ کا حق ہے کہ ہم آپ, سے, آپ ہم سے بار بار پوچھیں جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گا ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ آپ کا حق ہے آپ اپنے حق کے لیے کوئی بھی شخص اپنے حق کے لیے قتل و تال تک کر سکتا ہے تو آپ کو یہ پورا پورا حق ہے کہ آپ ہم سے دوبارہ پڑھائیں نہیں سمجھ تو ہم تین دن کے اندر ایک حدیث پڑھیں گے لیکن جو پڑھیں گے وہ سمجھ کر پڑھیں گے اب آپ بولے ہی نہ ہم آپ کو کیسے سمجھائیں گے اب شروع سے لے کر اتنی آج 45 تک تقریبا ہم 46 تک پڑھ چکے اتنی حدیثیں ہر ایک حدیث کی ترکیب ہم نے کی ہے اتنی آسان سی ترکیب یہ ظلم نہیں آئی اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی ترکیب سمجھ میں نہیں آئی تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے اچھی خبر نہیں ہے اس لیے کوشش کریں اپنی ترکیب کو بہتر کریں جہاں سے سمجھ نہیں آتی مجھ سے پوچھیں اپنے ساتھیوں سے اپنے ساتھ پڑھنے والوں سے پوچھیں ٹھیک ہے نا اس کے لیے کوشش کریں اور اپنی پڑھائی کو یقینی بنائیں ویسے گزرے نہ کتاب سے کتاب کو سمجھ کر پڑھیں کل کو آپ نے یہ کسی اور کو بھی پڑھانا ہے اور خود پڑھ کر خود پڑھ کر کسی اور کو بھی پڑھانا ہے انشاءاللہ العزیز السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ